وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر اس خدا دوست حضرت لاکھ پہلے شعر کا مطلب بھی سمجھتے ہیں مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیتے ہیں افضل یعنی سبحان اللہ اور ثانیس ڈائن یعنی دو میں سے دوسرا یہ قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ ہے کمال ہے اعلی حضرت کی شاعری کا کہ خوبصورت انداز میں آیات قرآن کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں اب یہاں پر اعلیٰ حضرت کا اشارہ سبحان اللہ خلیفت المسلمین امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی ذات والا تبار کی طرف ہے کہ سبحان اللہ افضل البشر ہیں بعد الانبیاء تمام صحابہ کے سے سبقت لے جانے والے تمام کرام سے سب میں سب سے زیادہ کاملیت رکھنے والے کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی صفات پر لاکھوں سلام ہوں وہ سدی کے اکبر جو زندگی بھر نبی پاک کے ساتھ سائے کی طرح رہے آج بھی روزہ اقدس میں نبی پاک کا ساتھ نبائے ہوئے ہیں اور آپ نے ایسی کامیاب خلافت و جانشینی کی کہ خلافت بھی آپ پر ناز کرتی ہے اور سان یس نین سے مراد یعنی وہ جو نبی پاک کے ساتھ گار میں موجود تھے قرآن نے بھی جن کو سان نین کہا ان پر لاکھوں سلام ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف کیسا خوبصورت اشارہ ہے آدھا کہتے ہیں دشمن کو شیدا کہتے ہیں شوقین کو اور سکر کہتے ہیں جہنم کو اللہ اکبر یعنی وہ عمر جن کے جو دشمن ہیں نا آپ کا مرتبہ تو ایسا آلہ ہے کہ خود نبی پاک علیہ تو سلام فرمائے کہ میرے بات کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ مرتبہ لیکن جو ان کے دشمن ہیں ان کی ان کی مخالفت کرنے والے ہیں ان پر جہنم بھی شوقین ہے کہ ان کو پکڑ کر عذاب میں گرفتار کر دے کہ وہ حضرت عمر کے دشمن ہیں اس خدا دوست سبحان اللہ نبی پاک علیہ سلاۃ والسلام سے جو محبت کی ایسی محبت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مرتبہ بلند ہوا اور حضرت عمر سبحان اللہ ان کا ان کا مقام کیا ہے اللہ اکبر ان کے مقام کے بارے میں نبی پاک علیہ سلاۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار کیسرِ روم کا سفیر جب بدیرہ شریف آیا تو لوگوں نے پوچھا تمہارا بادشاہ کا ہے سادگی کا عالم دیکھیں ایک زمانہ آپ کے تحت ہے دنیا کے بہت بڑے حصے پر حکومت ہے تو جو بدیرہ شریف میں لوگوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بادشاہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں امیر المومنین ہوتے ہیں اور جو در حقیقت خادم المسلمین ہوتے ہیں اگر ان سے ملنا ہے تو ذرا دیکھو وہ درخت کے نیچے بغیر بستر اور چارپائی کے ایٹ کا سرحانہ بنا کر زمین پر جو لیٹا سو رہا ہے یہی ہمارا امیر المومنین ہے اللہ اکبر وہ سفیر جو ایک, ایک بادشاہ کی طرف سے ایک سفیر بن کر آیا تھا کہتا ہمارا حاکم ظلم کرتا اس کو محلات میں بھی بغیر سخت پہرے کے نیند نہیں آتی آپ عدل کرتے ہیں اس لیے اطمینان سے ہر جگہ سکون کی نیند سو جاتے ہیں وہ حضرت عمر ہیں اور ان پر سلام پیش کیا جا رہا ہے کیا پیارا انداز ہے ان دونوں اشعار کو پھر سنتے ہیں اعلی حضرت امام سنت لکھتے ہیں <سؤال> یعنی اس افضل الخلق بادر رسول ثانیس یس نئی ہجرت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر اس خدا دوست حضرت حضرت پہ لاکھوں سلام اس افلق در رسلتانی یت نہیں سلام وہ عمر جس کے آدہ پیشے دا سقر وہ عمر جس کے آدا پیشے کر اس خود دوست حت لا سلام پا جان رحمت مت سلام شمع ہدایت سلام سبحان اللہ سبحان اللہ اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں نبی ہم زبان نبی جانے شانے عدالت کے لاکھوں سلام ترجمان نبی یعنی سفیر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہم زبان نبی ایک جیسی زبان بولنے والے عدالت سے مراد انصاف ہے یہاں بھی رضی اللہ عنہ کی طرف ہے جو ہمارے نبی علیہ السلاۃ وسلام کی ہر جگہ صحیح ترجمانی کرنے والے ہیں ہمارے آقا علیہ سلاۃ والسلام کی ہاں میں ہاں ملانے والے لبیک کہنے والے اور عدل و انصاف کی عظمت و شان والے عدل الاصحاب ہیں اس فاروق اعظم پر لاکھوں سلام ہوں آپ کے عدل کے زمانے میں چرچے ہیں فاروق کی عدالت کا چرچا سارے عالم میں ہے بلکہ آج بھی دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کی سپریم کورٹ میں حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جو اصول بنائے گئے وہ لکھے گئے ہیں ایسی عدالت والے عمر فاروق پر لاکھوں سلام ہوں اب حضرت عثمان غنی کا تذکرہ ہے در منصور قرآن کی سلک بہی زوجے دو نور عفت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ درے منصور کہتے ہیں نیچے اسلامی بھائیو بکھرے ہوئے موتی سلک کہتے ہیں ڈوری کو لڑی کو بہی یعنی بہتری کو زوج کہتے ہیں خاون اور عفت کہتے ہیں پاکیزگی اور طہارت کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کیا شاندار شرف ملے کہ جس نے یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے جو بکھرے میں موتی تھے جو آیات تھی کیونکہ آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے ان آیات کو کس امدگی کے ساتھ ایک لڑی میں پرویا جمع فرمایا اور جامع القرآن کا لقب پایا انہوں نے قرآن کو جمع کر کے اور سبحان اللہ ایک اور شرف کیا ملا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب کا۔ دوہرا داماد بننے کا شرف عطا فرمایا چنانچہ پاکیزگی اور عزت کے دو نوروں یعنی نبی پاک علیہ السلۃ والسلام کی دو صاحب کا آپ نے خاوند ہونے کا شرف پایا سبحان اللہ ایسی شخصیت پر لاکھوں سلام ہوں جامع القرآن بھی ہیں ضرور نورین بھی ہیں اور نبی پاک علیہ سلاۃ والسلام کا حضرت عثمان غنی پر اعتماد دیکھیے کہ میرے آقا علیہ سلاۃ والسلام نے جب اپنی پہلی بیٹی کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ان نکاح میں تو فرمایا اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں ان کے نکاح میں دیتا ایک اور روایت میں فرماتے ہیں اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا سبحان اللہ یہ <سلام> تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عثمان غنی رضی اللہ تعالی پر اعتماد اعلی حضرت امام اہل سنت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا دور کی <سلام> سرکار سے سر. پایا دشالا نور, دوشالا دوشالا نور, دوشالا دوشالا دوشالا نور کا دوشالا نور کی سرکار سے پایا نور کا او مبارک تم کو ذن نورین جوڑا نور کا یہاں ایک عرب اور عرب رتیف اشارہ کر کے آگے چلوں گا کہ جس نبی علی سرات کی صاحب زادیاں کسی کے نکاح میں آ جائیں وہ نور والا کہلائے سارا ہی کہتا ہے نا حضرت عثمان غنی کو تو نبی پاک کے نور کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ ان دونوں اشار کو پھر سنتے ہیں اور کیا شاندار انداز ہے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت لکھتے ہیں نبی نبی نبی نبی نبی ہم زبان جانے شانے عدالت پہ لاکھوں سلام در منصور لاکھ نبی ہم زبان نبی جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلا میں ہدایت لا کھوں سلا سبحان اللہ پیچھے بھی اسلام بھائی اب بات ہوگی مولاء کائنات شیر خدا مشکل کشا مولا علی کرم اللہ تعالی وز کریم کی اور کیا پیارا انداز اختیار کیا اعلیٰ حضرت نے لکھتے ہیں مرتزہ شیر حق, حق اشجع الاشجعین جا الاش شیر و شربت پہ لاکھوں سلام اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فضل لاکھوں سلام پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیجئے یہاں جو اش جا کہا گیا اس کے کی معنی کیا ہے پہلے تو مرتضی کہتے ہیں پسندیدہ کو اور اشجل اشجین بہادروں کا بھی سردار ساکی کہتے ہیں پلانے والا اور شیر و شربت یعنی دودھ اور شربت اچھا اگلے شعر میں اصل کا لفظ استعمال ہو اصل کہتے ہیں جڑ اور بنیاد کو صفا سے مراد تہارت وجہ سے مراد سبب اور وصل سے مراد ملنا اور فضل سے مراد فضیلت باپ سے مراد دروازہ اللہ اکبر کیا پیارا انداز اختیار کیا اللہ حضرت امام علیہ سنت چوتھے خلیفہ امام المشارکارتضا شیر خدا کرم اللہ تعالی ال کریم جو مرتضہ ہیں چنے ہوئے بھی ہیں اور شیر خدا بھی ہیں بلکہ بہادروں کے بھی سربراہ ہیں سبحان اللہ مشکل کشا بھی ہیں حاجت روا بھی ہیں نبی کے سبحان اللہ بہت قریبی صحابی بھی ہیں اپنے قاتل کو بھی جو دودھ اور شربت پیش کر دیں ایسے باب مدینت العلم پر میں کیوں نہ سلام بھیجوں کیا انداز اختیار کیا کچھ بات مولا علی کی کر لیتے ہیں آپ کرم رحم اللہ تعالیٰ جل کریم خود فرمایا کرتے آکا علی سلاسلام نے مجھے اپنی گود میں پالا اپنے سینے پر لٹایا میرا جسم نبی پاک علیہ السلات السلام کے مبارک جسم سے مس ہوا کرتا میں آپ کے جسم کو چوما کرتا اس سے جنت کی خوشبو سونگا کرتا حضرت علی وہی ہیں جنہوں نے رات کے پہرے میں کافروں کے نرغے میں نبی پاک کے بستر پر سو کر سبحان اللہ گویا اپنی جان نبی پاک پر نچھاور کرنے کا ایک شاندار مظاہرہ کیا اور وہ اس بات پر زندگی بر فخر بھی کیا کرتے اور کہا کرتے کہ مجھے یہ شرف ملا کہ اس خطرناک رات نبی پاک نے مجھ پر اعتماد کیا اور اپنے بستر پر مجھے سلایا اور میں نے کون کے والی صلی اللہ تعالی وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو پیش کیا اللہ اکبر اسی طرح میرے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں دوسرے شہر میں علاجرت لکھتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی و وز کریم وہ ہستی ہیں جو پاک پاک صاف نسل یعنی سادات کرام کی اصل ہیں اور جڑ ہیں کیونکہ آپ سے ہی سادات چلے ہیں اور حسنین کریمین کی اولاد ہی سادات کرام کہلائی حضرت علی المرتضی اللہ تعالی سے ملاقات کا ذریعہ ہے کیونکہ نبی پاک علی سلاۃسلام نے آپ ہی کے بارے میں فرمایا کہ علی کے چہرے کی زیارت کرنا حدیث کا مضمون ہے ان کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے اور ایک اور جگہ میرے آکا نے کیا فرمایا کہ ولایت کا دروازہ کیوں ان سے ہم کہتے ہیں کھلتا ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ جو علی سے پیار کرے تو اس سے پیار فرما تو اس پر کرم فرما جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کے ساتھ غضب فرما اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں گویا ان سے محبت رب سے محبت ہے ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے یہ وہ عظیم ہستی ہیں اور اسی عظیم ہستی کی طرف شاندار انداز میں امام عشق و محبت اشارہ فرما رہے ہیں فرماتے ہیں مرتضیہ شیر الحق اشجع الاشجعین ساق شیر و شرخو سلام اصل نسل صفا وجہ وسلے خدا بابے فصل ولاقو سلام شیر حق اش جان جائیں سقیے شیر و شربت پہ لاکو سلام اصل نسل صفا بجے گے خدا خداس نسل سفا بجے گے بس لے خدا پاوے بس لے بلا کو سلام مصطفی جان رہ سلام بس میں ہدایت پلا کو سلام